السلام جی سال کی عمر کے بعد مطلب جیسے بڑی پیٹ میں آواز کرتی ہے تو اس کا سمجھ میں نہیں کے دوران ہاں بڑی پیٹ میں اگر آواز کرتی ہے تو اس سے وضو رہے گا یا پیٹ میں آواز کرتی رہے تو اس سے وضو کا کیا تعلق جب تک کوئی چیز باہر نہ نکلے پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے یا خون اس وقت تک تو وضو برقرار ہے خالی پیٹ میں آپ کے گڑبڑ ہوتی رہے تو اس سے وضو کا کیا تعلق تاج جی ہاں کوئی مت نہیں اور اس کا ایک علاج یہ ہے کہ کھانا کم کھایا کر تو پیٹ میں زیادہ گڑبڑ ہوگی نہیں انشاءاللہ اللہ بڑی مہربانی